سیئات اعمالنا من يحضر اللہ فلا مذل لح ومن يذلل فلا حادی لح واشهد ان لا الہ الا اللہ وحته لا شریک لح واشهد ان محمدًا عبدو ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم من يده اللہ ورسوله فقد رشد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 وقل لا ضلالتي فينا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق اتقاه ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وَقول قورًا السيد يسلح لَ عملَم وَيتِر لَكمم غُنوبَكم وَما يدههِ الله حمَسُ لَهُ فقدَد فازَ فَوزًا أأَظم يا عنا سُطاقُ رَبَّكم الذي خلَلَأعم من نفسسٍ واحد وَخَلَقَ مِنْهاَا زَوجَها وَبََّ منِنْهُار جالًا كَف وَد وتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رحيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أدل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنہ إلا من أبا ومن أبا قال من دغل الجنہ ومن فقد أبا قال صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی ہم دوست نا اللہ مالک الملک ازا وجل احکم الحاکمین کے لیے ہے جو اکیلا پوری کائنات کا خالق مالک رازق مشکل کشاک حاجت رواق بگڑی بنانے والا گنج بخش غوف اعظم دستگیر غریب نواز لج پال اولاد دینے والا بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا موت و حیات کا مالک جو دینے پہ آئے تو کل کائنات مل کر کے روک نہیں سکتی وہ روک لے تو پوری کائنات مل کر کے دے نہیں سکتی دود سلام سید الفعلین امام الحرمین امام البلاطین ساقی اوثر شاف محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین قائد اعظم مرشد اعظم امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی ذات مقدسہ متحرہ پر اللہ رب العالمین نے کائنات کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس عبادت کا ایک بنیادی رکن نماز جو ہے ہر اقل مند بالغ انسان پر وہ نماز فرض رکھی پھر اس نماز کے اندر بھی ایک دعا کو قرآن کے الفاظ کو پڑھنا لازم اور فرض کر دیا کہ ہر نمازی نماز میں کھڑا ہو کے بابزو قبلہ رخ ہاتھ باندھے ہوئے دنیا سے کٹ کر کے اپنے رب کی طرح متوجہ ہو کر کے یہ دعا کرے اس دن سروت المستی سروت علیہم غیر المخوب علیہم وب عین اللہ مجھے جو ہے وہ سرات مستقیم دکھا دے سرات مستقیم پہ چلانا اللہ تیرے انعام یافتہ بندے ان کے رستے پہ چلانا اللہ جو لوگ گمراہ ہو گئے جن پہ تو ناراض ہے اللہ ان لوگوں کے رستے سے بچا لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی نماز کے اندر دعا کرتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مغضوب علیہ اور ضالین یہ کون سے لوگ ہیں فرمایا لوگوں یہ لوگ یہودی اور عیسائی ہیں مغضوب علیہ یہودی ہیں اور راہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگ عیسائی ہیں ہر نمازی نماز میں دعا کرتا ہے اللہ سیدھا رستہ چاہیے اللہ یہودیوں کے رستے سے بھی بچا لینا اللہ عیسائیوں کے رستے سے بھی بچا لینا اور اسی لیے ہم نے سابقہ جمعہ میں بھی یہ بات باتیں کی تھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ایک حیثیت محمد بن عبداللہ کی دوسری حیثیت محمد الرسول اللہ کی سیدھا رستہ اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے اور ایمان کے لیے بھی تین چیزیں ضروری ہیں ایم اقرار باللسان و بالقلب وعمل بالعلب جس طرح زبان سے اعتراف کرے کہ جو ہے میں نبی السلام کو رسول اللہ مانتا ہوں محمد الرسول اللہ جس طرح نبی کو زبان سے رسول اللہ مانتا ہے دل میں نبی کی رسالت کا یقین بھی ہو پھر اس کے عمل کردار سے جو ہے اس کو نبی ماننے کا جو ہے وہ انداز جو ہے وہ اس کا انداز بتائے کہ یہ نبی محمد کو رسول اللہ مانتا ہے اگر اس کے انداز کا جائزہ لینا ہو قرآن کے الفاظ کے اندر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ ماننے کا مطلب کیا ہے قرآن کے الفاظ میں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے جس طرح ہم ایک نبی کو ماننے کے دعوے دار ہیں دنیا میں یہودی بھی نبی کو ماننے کے دعوے دار ہیں دنیا میں عیسائی بھی علیہ السلام کو ماننے کے دعوے دار ہیں مسلمان بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے دعوے دار ہیں پہلے نبی کو ماننے کا مطلب سمجھ لیا جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ نبی کو رسول اللہ ماننے کا مطلب کیا ہے رب کا قرآن یہ بات بھی کھول کے بیان کرتا ہے لوگوں نبی اپنی مرضی سے نہیں کھڑا ہوتا اللہ یستفی من رسولہ رسول بنانا ہے جسے نبی اللہ بنا دیتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا زبان اس انسان کی ہوتی ہے پیغام کائنات کے رب کا ہوتا ہے وہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولنا کی کی جب میرا نبی کوئی بات دے دے لوگو وما الرسول وما ہو نبی کو رسول اللہ ماننے کا معنی یہ ہے جو میرا نبی دے دے وہ لینا پڑے گا سے میرا نبی منع کر دے اس چیز سے رکنا ہوگا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی اور اتباع کی جائے جو نبی حکم دے وہ بھی مانا جائے جو نبی کر کے دکھائے وہ بھی اپنایا جائے رب نے دو حکم دیے ہیں عتی اللہ و اتی الرسول ایک حکم یہ ہے لوگوں جو میرا نبی حکم دے وہ بھی م... مان لینا ہے اطاعت کا مطلب ہے جو میرا نبی فرما دے اس کی پیروی کرنی ہے استباع کا مطلب یہ ہے نبی نے زمان سے اگر نہیں کہا لوگوں چاہ لوگو بننا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے ضروری ہے رب اپنا محبوب بنا لے گا لیکن نبی محمد کے طریقے پہ چلنے کے بعد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو رسول اللہ ماننے کا مطلب جو نبی کہے وہ بھی ماننا ہے جو کر کے دکھائے وہ بھی ماننا ہے پھر چوتھی بات کہ نبی کی بات آ جائے نبی کا کردار آ جائے مسلمان جو نبی کو رسول اللہ مانے جو امتی رسول اللہ کو ماننے کا دعوے دار ہو اس کو نبی کے باتوں میں طریقے میں اختیار نہیں ہوتا جو نبی کہہ دے جو کرے اس کے لیے وہی چیز دین ہوا کرتی ہے فرمایا لوگو و ماک مبمن قد اللہ رسول لوگو جو مومن ایمان والا مرد ہو یا ایمان کا دعویٰ کرنے والی عورت ہو جب کوئی فیصلہ اللہ کر دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر دے پھر مومن کو اس کے اندر اختیار نہیں ہے اور پھر سے اور انداز سے بات سمجھائی لوگوں جب میرا نبی جو ہے وہ جو بھی دل لینا پڑے گا تمہیں اختیار بھی نہیں ہے پھر نافرمانی کے معاملے میں بھی سمجھا دیا لوگوں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا مطلب اور تقاضا سمجھ لینا کہ نبی کی مخالفت جائز نہیں ہے یا اللہ مخالفت کا مطلب کیا ہے لب نے دو انداز سے بات سمجھائی ہے فرمایا لوگوں وہ مَن یُشَاکِکِرَ رَسُولَ مِن بَعْدِ ہدا لوگوں پتا چل گیا نبی نے فرمایا کیا ہے نبی کی بات کیا ہے نبی کا ارشاد کیا ہے فرمان رسول کیا ہے حدیث رسول کیا ہے طریقہ اور سیرت رسول کیا ہے نبی کا عمل کردار کیسا ہے حق سمجھ آ گیا بات کا پتا چل گیا انداز رسول مل گیا مایا سارا کچھ واضح ہونے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ میرے نبی کی مخالفت کرتا ہے یہ کلمے کا کلمہ پڑھے محبت کا دعویٰ کرے کے نعرے لگائے میاں یاد رکھنا کے رسول من بعد ما غیر المؤمنین نبی کا طریقہ چھوڑ کے غیروں کے انداز پہ چلے ماں یہ جدر موں اٹھا کے چلے گا ہم ادھر ہی چلا دیں گے تو اسی طرح نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ ماننے کا مطلب لَتُؤْمِنُوا بلّہ ہی و رب کو بھی اللہ پہ بھی ایمان نبی پہ بھی ایمان وا تو از روح ہو و دو کام اور بھی ہیں نبی کی عزت کرنا بھی فرض ہے جس کے دل میں نبی کی گستاخی ہو جو نبی کا گستاخ بے ادب ہو اللہ اس کو بھی مومن تسلیم نہیں کرتا جو نبی کی عزت تقریم تحریم تقریم نہ کرے کائنات کا رب اس کو بھی مومن نہیں مانتا لیکن بات آئی ہے نبی کو رسول اللہ ماننے کی تو یہ انداز بھی سمجھ لیجئے رب کے قرآن نے ایک انداز سمجھایا بات کی پہلے عیسائیوں کو مخاطب کیا یہودیوں کو مخاطب کیا فرمایا اہل -کتاب کو یہودیوں, دین میں نہیں کرنی پھر اپنے نبی کو اللہ نے حکم دے کے کہا مبالگہ کرو نبی کی عزت احترام کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو پوری کائنات سے انکار کیا جائے جو نبی نے کیا وہ کر کے دکھایا جائے جس سے روکا ہے اس سے بعض رہا جائے یہ چیزیں نبی کے عدم احترام سے تعلق رکھتی ہے ایک انداز یہ ہے جو ادب کا قرآن نے سکھایا ایک لوگوں کے اندر ادب کا انداز تھا جو یہودی عیسائیوں نے اپنایا رب کے قرآن نے کہا ہے لوگوں عیسائیوں یہودیوں مبال کا آرائی نہیں کرنی عیسائیوں کا انداز کیا ہے کیونکہ عیسائی عیسیٰ ایسا کو رسول اللہ مانتے ہیں ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتے ہیں آج پچیس دسمبر ہے اور کرسمس دے کے نام سے عیسائیوں کا جشن ہے کل مسلمانوں نے بھی جشن منایا ہے فرق دیکھنا رسول اللہ ماننے کا مطلب کیا ہے ہم جس انداز سے نبی کو رسول اللہ مانتے ہیں کیا ہمارے انداز میں عیسائیوں کے انداز میں کوئی فرق بھی ہے یا نہیں ہے قرآن ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے ہماری ڈگر اور چال کیا ہے نبی کے ادب کی باری آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت نہ عیسی عی مریم بخاری شریف الانبیاء کے اندر نبی علیہ السلام کا یہ فرمان آپ نے فرمایا لوگو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام تو کرنی ہے لیکن میرے معاملے میں مبالغہ آرائی نہیں کرنی مجھے اس طرح نہیں بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کو بڑھایا عیسائیوں نے عیسا علیہ السلام کو کس انداز سے بڑھایا نبی کے ادب کا تقاضا قرآن کے مطابق احترام کرو نبی کی سیرت کے مطابق اصحاب محمد کے انداز پہ احترام کرو عیسائیوں کا انداز قرآن نے بیان کیا کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا تو کہا ان اللہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو بذات خود اللہ ہے عیسیٰ ہی اللہ ہے تو من شری من تو شرف کہ اللہ تو میں ہو گیا, میں, تو ہو گیا. کہیں مسلمان میں یہ انداز تو نہیں ہے ادب والا رب کو منظور نہیں ہے یہی وجہ ہے عیسائیوں نے دوسرا انداز رکھا کہ ان اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام تین ایک ہیں تین ایک ہیں ایک تین ہے رب نبی عیسہ کو اللہ کا جو حصہ بنا دیا ایمان والوں نبی کی عزت احترام ضرور کرنی ہے دیکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں رب نہیں رب کا جز اور حصہ نہیں ہے نبی کو رسول اللہ ماننے کے لیے یہ ماننا پڑے گا کہ نبی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے فرزند ہے آمنہ کے بیٹے ہیں عبدالمطلب کا پوتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے اعتبار سے جنس کے اعتبار سے انسان ہے اور سہابا اور اور اکرام رضو نے ادب کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی لیکن جب ادب کا انداز جو ہے وہ شریعت سے ہٹ گیا رب کعبہ کی قسم ہے نبی نے اپنے تعظیم میں بھی وہ انداز نہیں دیا جو شریعت کی حدوں کو توڑ دے من جبل آئے عرض کیا آقا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں آقا ہم جب بھی ان کو دیکھا ان کے ماننے والے آئے وہ انہوں نے اپنے بادشاہوں کو سیدا کیا آفلا دو لکھ آقا ہم بھی آپ کو سیدا نہ کریں نبی علیہ السلام نے فرمایا معب اگر روئے زمین پہ کسی کے لیے سیدہ جائز ہوتا لمر پل مر ان تس جدہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو حکم دیتا اپنے خامت کو سیدہ کرے نبی صلاحبہ سے بڑھ کے کوئی عدب و احترام والا نہیں لیکن ادب کے اندر اگر کوئی حق رب کا تھا مخلوق نے نبی سے کرنا چاہا نبی سلام نے فوراً روک دیا اگر ہوئے زمین پہ رب کے سوا سیدہ جید ہوتا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیوی بی کو حکم دیتا حامد کو سیدا کروں دوسرا انداز دے آئی دیکھ ل نبی علیہ السلام سے کہنے لگے ماشا اللہ و شیبا کا کیا کہنے ہیں آپ کے روئے زمین پہ ہوتا تو وہی ہے جو آپ چاہتے ہیں اور کائنات کا رب چاہتا ہے حالانکہ قرآن عقیدہ کا دیا تھا ومات شاء ار شا اللہ لوگوں صرف وہ ہوتا ہے جو کائنات کا رب چاہتا ہے رب نہ چاہے پوری کائنات چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگر بات جو ہے وہ حقیقت ذرا کھول کے سمجھنی ہو یوں کہہ لو رب چاہے تو جو چاہے ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں عظیم افضل اعلیٰ اولا قابل احترام قابل عزت پوری مخلوق سے اعلیٰ ہیں نبی چاہے رب نہ چاہے اللہ کی قسم تب بھی معاملہ نہیں ہو سکتا کوئی کہے گا مطلب ہم نے پچھلے جمعے میں بھی اشوارے کی تھی باد اسی کو دوبارہ سمجھ لو نبی نے چاہا تھا چچا کلمہ پڑھ لے رب کو منظور نہیں تھا نبی نے کہا تھا یا قل عند اللہ رب کو منظور نہیں تھا چچا کو کلمہ نصیب نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندی اور اللہ کے بندے کو دیا آجا التا نہیں للہ کر احترام کر عزت کر پر رسول اللہ مان کے نبی کو منصور سے اٹھا کے رب کے مقابلے میں کھڑا یہ نبی کی عزت نہیں ہے یہ احترام نہیں ہے اگر عزت ہوتی اللہ کی قسم نبی اپنی ذات کے لیے سیدے سے منع ہمارے اندر ایک نبی ہے جنہیں کل کی بات بھی معلوم ہے آپ کل کی باتیں بھی جانتے ہیں غیب بھی جانتے ہیں سر الکمان گھر میں کرنے والا قرآن اٹھا لینا آخری آئے بخاری شریف کے دیسر سر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفاتی الغیب حمس اللّہ یا اللہ, اللہ, اللہ پانچ چیزیں غیب کی کنجیاں رب کے سواپنے میں نہیں جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلمِ قرآن حیات پڑی ان اللہ اللہ وزر الغیث اروند تمود نبی نے پانچوں چیزیں گنائی جس میں یہ بھی ہے کوئی جان نہیں جانتی وہ کل کیا کرے گی کل کا علم بھی نہیں ہے ان اللّہ اللہ اللہ لوگو غیب کا علم صرف اللہ کے ساتھ ہے کل کائنہ رب کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا نبی نے فوراََ روک لیا جی کہا بیٹی کا ایا بیٹی یہ بات چھوڑ دے باتھوڑ تین وہی انداز اپنانا جو جو ہے پہلے بات کہہ رہی تھی یہ بات غلط تھی نبی نے فوراً روک دیا بات کا مقصد یہ ہے قرآن نے یہودی عیسائیوں کے طریقے سے روکا ہے لوگوں تم نے جو ہے نماز میں دعا کی اللہ یہودی عیسائیوں کے طریقے سے بچا لے پھر قرآن نے کہا یہودیوں کی گمراہی کا سبب وہ مبالغہ آرائی غلوب کے اندر گرے نبی کو جو نبی ماننے کا حق تھا وہ تو نہیں مانا اپنے پاس سے فرضی باتیں بنا کے نبی کی شان میں جڑ دی اور نتیجہ تر رائے حق سے بھٹک گئے امتیوں کو مخاطب کر کے سبق بھی دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب تعظیم کا درس بھی دیا لیکن انداز بھی سمجھایا نہ نبی کی تنقیس جیز ہے نہ نبی کی شان میں غلوب جیز ہے اسی لیے رب نے امت کی خوبی بیان کی واجہ اللہ امتا وسط لوگوں میں اللہ نے اس امت کو درمیانی امت بنایا نہ یہ تنقید کرنے والے ہیں نہ یہ غلو مبارکہ آرائی کرنے ہیں بات ارد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کو رسول اللہ ماننے کا مطلب جو ہے قرآن کے الفاظ میں سمجھ لینا جب تک نبی کو رسول اللہ نہ مانو اللہ کی قسم جو ہے وہ جنت ملنی ممکن نہیں ہے لیکن پھر ایک اور انداز سے لباس سمجھنے کی ضرورت ہے جب ہمیں رب نے روک دیا یہودی عیسائیوں کے طریقے پہ نہیں جانا ایمان والو رب کعبہ کی قسم ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھ دینا عیسائی گمراہ کیوں ہوئے آج پچیس دسمبر ہے اسی مناسبت سے یہ چند باتیں عد کرنی ہیں عیسائی گمراہ کیوں ہوئے عیسائیوں کی گمراہی کے لیے رب کے قرآن کو پڑھ لینا رب کعبہ کی قسم ہے ہم زبان سے کہتے ہیں عیسائی گمراہ ہیں عیسائیوں کی گمراہی کے اندر نبی کی شان میں غلوب نبی کی بات تو نہیں مانی اٹھا کے مقام رب کے سے رب بنا دیا رب کا شریک ساجی بنا دیا مالی معذرت کے ساتھ مسلمان کلمہ پڑھنے والے کہیں تیرا میرا انداز تو نہیں ہے کہ بات ماننے کے اندر میرا بھی حال تو وہی ہے اگر میرے چہرے پہ نظر ڈالے تو میرا چہرہ بھی سننے سے خالی اگر میرے گھر کی چار دیواری پہ نظر ڈالے نہ میری بیٹی کا پردہ نہ بہن کا نہ بیوی کا نہ ماں کا میرے گھر کے اندر مستورات پردے سے آ رہی اور خالی نظر آئیں گی اگر میرے کاروبار کے اندر نظر ڈال کے دیکھیں حلال و حرام کی تمیز مٹی ہوئی نظر آئے گی اگر سود اور جوئے کے معاملات دیکھے اس سے بھی میرا دامن خالی اور صاف نظر نہیں آتا رشتے داری کا معیار دیکھنا ہو تو دنیا کی دولت دنیا کا سٹیٹس میں رشتہ داری کا معیار بنا ہے میں نے نبی کو مانا تو ایمان سے بتانا وہ کون سا مقام تھا اگر ذات آئی تو تب بھی نہیں اگر میرا گھر کا ماحول آیا تو تب بھی نہیں اگر میرا کاروبار آیا تو تب بھی نہیں اگر رشتہ داری کا معاملہ آیا تب بھی نہیں کیا خالی کھوکھلے نعروں سے ہم نے نبی کو رسول اللہ مانا ہے عیسائی خالی دھوا کرے اور अमल کردار سے دامن خالی ہو اللہ اسے گمراہ करार دے رب نے یار رکھا ہے لوگوں پوچھ لینا گمراہ کون ہے میں اپنی بات نہیں کرتا گھر میں جا کر کے قرآن کھو لینا بیسواں پارا ہے سورج ارقص ہے آیت نمبر پچاس ہے رب کے قرآن نے کہا میرے محبوب پیغمبر ان کو بتا دو سرات مستقیم پہ کون ہے رائے حق سے بٹکا ہوا کون ہے مایاف علم یس تجیب ہوں لکھ میرے نبی اگر یہ تیری نہیں مانتے تو انداز نہیں مانتے پھر یہ جو مرضی کرے وہ دین نہیں ہے وہ من مرضی ہے اور یا اللہ جو نبی کی بقابلے میں من مرضی کرے وہ کون ہوتا ہے میں ومن ازلو مِمَّنِ تَبَعَ مِن مَن مِن لوگوں اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اپنی من مرضی کرتا ہے اپنے دل کی باتوں کی پوجا کرتا ہے اپنے خیالات کی تکمیل کرتا ہے اپنے دل کے وسواس کی پیروی کرتا ہے جو ذہن میں آیا اس کو اپناتا ہے بےغیر ہُدم مل اللہ ربو کی طرف سے اس کے پاس کوئی بھی دلیل موجود نہیں قرآن میں عیسائیوں کی گمراہی کی چار وجود موٹی موٹی گھر باتیں اور بھی ہیں نمبر ایک عقیدے میں گمراہی نمبر دو اس قوم نے نبیوں کا مذاق اڑایا میں یا حسرت العباد ما یا قانب ہی یا تحز اون نبیوں سے مذاق اڑایا تیسری بات جو ہے نبی کے مقابلے میں امتی اپنے امام پیشوا پیر مقدہ بنا کر کے نبیوں کا طریقہ چھوڑ کے مولوی پیروں کی باتوں کے اوپر چل کے نبیوں کا انداز چھوڑا اور چوتھی بات جو عیسائیوں کی گمراہی میں رب نے قرآن میں بیان کی کہ انہوں نے نے اپنے باپ دادا کے دھیر کو اپنایا یہ چار بڑی ہیں اور پانچویں گمرائی جو ہے وہ امت کے اندر میجورٹی اکثریت کی پیروی ہے بڑے اختصار کے ساتھ آج عیسائیوں کا جشن ملا مسیح ہے مسلمانوں نے بھی ملایا جشن ملا مسیح ایمان سے بتانا نماز پڑھی تھی ہاتھ باندھے تھے ہاتھ باندھ کے کہا تھا اہ دن سرات المستقیم سرات الذین النت علیہم غیر المقبر ولا ولاب اللہ سرات المستقیم چاہیے کن کا رستہ جن پہ تیرا انعام ہوا یا اللہ انعام کن پہ ہے میں نی اللہ اور رسول فعلائے کما الدین الم اللّہ علیہ منبی جین نبیوں کا رستہ اب ایمان سے بتانا لوگوں نے تو تانے دیے بینر لگے ہمیں تکلیف اس بات کی ہے کہ نبی کے نام پہ نبی کی مخالفت اس سے بڑا نبی سے مذاق کوئی نہیں نبی کے نام پہ نبی کو مذاق اللہ کی قسم اس سے بڑا کفر نہیں ہے ہم نے تو یہ جشن منائے بازار سجے کپڑے لگے پورے کے پورے بازار پہ اوپر تھانوں کے تھان بہترین قسم کے جالی کے کپڑے ہم نے گھروں کے گھر دے دیے اس لیے کہ جشن آمد مصطفیٰ ہے بولے ایمان سے پتا لیا کہاں سے ہے جاؤ آج پچیس دسمبر ہے گرجے بھی سجے ہیں عیسائیوں کے گھر بھی سجے ہیں بازاروں کے اندر درخت لگے ہیں کرسمس بھی, بھی سجے ہیں, گھر بھی سجے ہیں. گھروں کے اندر بھی لائٹ قبالی اور ان کے اوپر ڈھول دھمکا جو ہے وہ بھی ان کا جاری ہے ایمان سے بتا تم عیسائی مسیح پہ مسیحا گھر سجائے مسلمان مسجد سجائے وہ بازاروں میں درخت لگائے ڈیکوریشن کرے میں بھی بازار سجاؤں وہ بھی جو ہے وہ جلوس نکاللہ کو ماننے کا دعوے اور یہ بھی یاد رکھنا ایسے کپڑوں کی ڈیکوریشن تو رسول اللہ آتے ہی نہیں لگے کس نام پہ ہیں آمدے رسول اللہ کی قسم نجائز کپڑوں کی ڈیکوریشن ہو نبی زندہ حیات بھی ہو تو نبی آتا ہی نہیں مڑ جاتا ہے دلیل کیا؟ صحیح بخاری شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں فاطمہ کے گھر میں آ رہے تھے آگے بڑا خوبصورت پردہ لڑکا تھا نبی السلام دروازے سے پیچھے مڑ گئے ماں فاطمہ کو پتا چلا میرا نبی مڑ گیا فاطمہ رضی اللہ نے پریشان ہو گئی آ کہا رضی اللہ کو بھیجا جاؤ پتا کرو بابا آئے تھے واپس کیوں چلے گئے ماں فاطمہ پریشان ہے میرے ابا جان امام الانبیاء میرے دروازے سے مڑ گئے گھر میں گئے سید علی کا آقا آپ کی لگتے جگر فاطمہ بڑی پریشان ہے میرے بابا آئے واپس کیوں چلے گئے کہا علی رضی اللہ عنہ وہ خوبصورت جو ہے ایک پردہ تیرے گھر میں لٹکا ہے لیکن یہ بات سن لے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مالی ولی دنیا علی رضی اللہ عنہ یہ کے پردے یہ خوبصورت چادریں لٹکی ہوئی مالی ولی دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے ساتھ ہی کیا ہے اس لیے میں واپس مڑ کے آ کہ فاطمہ کے گھر میں رضی اللہ ایک خوبصورت چادر, کے کے خوبصور چادر لٹکی ہے ہم نے بھی اسی کہ نبی نہ آئے جارہ جشن علی رضی اللہ نے کہا فاطمہ آپ کے بابا اس لیے واپس چلے گئے کہ نبی علیہ السلام نے کہا تیرے گھر میں ایک خوبصورت پردہ لگا ہے یہ دنیا کی سعیدہ زینت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زینت سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا نبی واپس اڑ گیا فاطمہ نے کہا دوبارہ جاؤ بابا سے پوچھو کہ بابا اس کپڑے کا کیا کروں کہا جاؤ وہ کھلا جو گھر والے ہیں بے محتاج ہیں ان کے پاس کپڑے نہیں فاطمہ کو کہو رضی اللہ عنہ یہ پردہ اتار اور پردہ اتار کے ان حاجت مندوں کے گھر میں بھیج دے ہم نے غریب کو نہیں دیا مسکین کو نہیں دیا یتیم سے تعامن نہیں کیا انداز رسول اللہ, اللہ جہاد واپس آ رہے ہیں ماں عائشہ کے پردہ رہا ہے رسول اللہ علیہ وسلم آئے یہ نہیں کہا علی کے گھر میں نبی کی مرضی نہیں تھی آپ نے تو ناپسند کیا چلے گئے یہ اپنا گھر تھا ماں فاتح عائشہ کے گھر میں پردہ دیکھا صحیح بخاری کے دی سے نبی نے کھینچا کھینچ خینج کے پھاڑ دیا اور پھاڑ کے کہا عائشہ رضی اللہ عنہ ان اللہ لم ان لمحہ والحجار وقت عائشہ سننے رب نے ہمیں ان دیواروں کو ان گلی بازاروں کو ان جو ہے وہ مٹیوں کو رب نے ہمیں پردے پہنانے کا حکم نہیں دیا نبی نے پردہ دیکھا تو اگر فاطمہ گھر میں دیکھا واپس گھر بیٹھے کے گھر میں جانا گوانا نہیں کیا اپنے گھر میں دیکھا ہاتھ سے کھینچ کے پھاڑ دیا ہم نے کہا کہا آپ کو پسند نہیں ہے آپ اچھے کپڑے جو ہے گھروں میں سینر پسند نہیں کرتے آپ ڈیکوریشن پسند نہیں کرتے یہ محب رسول ہے اب دیکھنا آپ کے نام پہ ڈیکوریشن ہوگی اسی کو محبت کہیں گے نبی سے پیار اسی کو انگلیاں ڈال دی آپ نے کہا پکڑو عیسائیوں نے اپنے جو ہے وہ جشن میلادے مسیح کے اوپر سارے علات موسیقی بجاتے ہیں بھجن گاتے ہیں وہ اپنے جو ہے وہ محت مطلب گانے گا کر کے ملا دے مسیح مانتے ہیں مسلمان نے تو ویسے نہیں ملایا ہوگا کبھی بتانا جتنی نعتیں چلتی پیچھے میوزک چلتا کہ نہیں چلتا ایمان سے بتانا کیا میرے نبی نے تو کہا تھا یقونفی امت ہی لوگوں میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جس لون الحمرا و الحریرا ولمعفہ ایسا وقت آئے گا میری امت کے لوگ جو ہیں چار چیزوں کو حلال سمجھ لیں گے میں پہلی چیز زنا بدکاری کو حلال سمجھ لیں گے ولحریرا ریشم کو حلال سمجھیں گے اور بجر باجر تبلے باجے گاجے جو ہیں ان کو حلال سمجھیں گے شراب کو حلال سمجھیں گے میرے نبی نے کہا لوگوں میں اللہ موسیقی توڑنے کے لیے آیا ہوں ہم آپ کے نام پہ بجائے خدا گنجے کو ناخن نہ دے دے تو موت تو دے لیکن یہ ادا نہ دے نبی اللہ موسیقی توڑنے آیا ہم نے نبی کے نام پہ موسیقی آلات موسیقی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون نہیں جانتا اب تو مسئلہ سمجھنا مشکل ہی رہا کو ہمارا ملاد مسیح تھا ملاد نبی تھا آج عیسائیوں کا ملاد مسیح تقابل کرنا بھی آسان ہے بات سمجھنی بھی آسان ہے جو کام عیسائیوں غیر مسلموں کا مذہبی شعار ہو رب کعبہ کی قسم ہے دین کے لیے نبی نے وہ رنگ نہیں پڑھایا نہ دین کے لیے نہ دنیا کے لیے نبی کی زبان کھلی تو میرے نبی نے کہا خالف اور یہود اولنہ سارا لوگوں یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت کرنا نبی علزان از اللہ نے نماز فرد کر دی میرا پہ لوگوں کو بلانا کیسے بلائیں لوگ پریشان ہیں کہا گیا آقا عیسائی ناقوش بجاتے ہیں تبل بجاتے ہیں تبل بجا لے کا آکا یہودیوں کی طرح جو بغل بجا لے میرے نبی نے کہا لوگوں سن لو نہ عیسائیوں کی طرح تبل بجانا نہ یہودیوں کی طرح ناکوش بجانا نبی نے نماز کے لیے نہ عیسائیوں بلانے کے لیے دین کے عبادات کے اندر نہ یہودیوں کا طریقہ پسند کیا نہ عیسائیوں کا طریقہ حتیٰ کہ بڑی بات نہیں میں ایک چھوٹے ہم تو بڑے آرام سے نبی السلام مکے میں تھے نبی کے بالوں کا انداز آپ کنگی کرتے بال اوپر اٹھاتے مدینے میں آئے دیکھا یہودیوں کا بھی بال کا انداز یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان سر سے چیر نکالا مانگ نکالی کس لیے یہودیوں غیر مسلموں سے مشابت نہ ہو نبی نے زہلی بذا قطم یہ پسند نہیں کیا اگرچہ میرے تیری اولاد کا تیرے میرے بچوں کا میرا تیرا اسٹائل کبھی پرکھ لینا وہ کبھی انڈین کے انڈیا جو وہ ہیرو کا کبھی جو دنیا کے اندر جو ہے کرکٹ جو میچوں کے جو کھیلنے والے کھلاڑی ہیں ہماری کٹنگ کا انداز غیر مسلموں کا بڑے فخر سے ہوتا ہے نہ باپ کے ماتھے پہ شکنے نہ ماں کے دل کے اندر کبھی غصہ آئے ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں نوجوان کر لینے دو ہم نے تو اس کے اوپر بھی غصہ نہیں کیا نبی نے بالوں کا انداز بھی غیر مسلم والا پسند نہیں کیا مجھے ایمان سے بتا ہم نبی نے تو کہا تشبہ تنفا ہوا گرجے سجے تو مجھے سجی گلیاں سجی تو بازار سجے اور اسی طرح اگر وہاں پر جو ہے وہ لاتے موسیقی بجے تو ہم نے بھی بجائے انہوں نے بازار سجائے تو ہم نے بھی بزار سجائے انہوں نے گانے گائے تو ہم نے بھی گانے گائے میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے تصویریں بت تو توڑے تھے کس کا خانہ آبا میں داخل ہوئے ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کا سیدہ کیا ان سے مقدس کو ہستی ہوگی دنیا میں ابراہیم ابراہیم اسماعیل، اسماعیل اولاد سے رسول اللہ صلی اللہ <سلمان> بدھ تو توڑا ابراہیم اللہ السلام کا بدھ توڑا اسماعیل السلام کا بدھ توڑا سیدہ ہم نے نبی کے نام پہ بازار سجے کھیل بازاروں کے اندر رنگ پھینکے اوپر لا کر کے بت باوے گڑیاں لا کے رکھی طرح طرح کے باوے گڑیاں بت لا کے نبی کے نام پہ رکھے آقا آپ بت توڑے ابراہیم علیہ السلام کا آپ بوتھ توڑے اسماعیل علیہ السلام کا آپ بت توڑے باوے ابراہیم کا آپ کے نام پہ بازار سجا کے وہاں تصویریں نہیں بوتم ازا کریں گے نہیں کیے ہوں گے محبان رسول کے، اس سے بھی بڑھ گئے بازاروں کے اندر سو وار کے تین سو پانچ سو وار کے بلب جلے پورا پورا بازار چلا ایمان سے بتانا قرآن کو مانا فرض ہے جو نہ مانے کافر ہے قرآن نے کہا ہے بس سارے کو بس سارے کا تو فخا وہ عیدیا ہوما جزا بیما من اللہ چور مرد ہو چور عورتوں کو ان کا ہاتھ کاٹ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا کہ بنو مخظوم قبیلے کی بی نے چوری کی ہے کا جا چور نرمی کر دو اسامہ بن زید کو تیار کیا اسامہ نبی علیہ السلام تجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں اسامہ تو ہی سفارش کر اگر اس بی بی کا ہاتھ کٹ گیا پورا قبیلہ رسوا ہو جائے گا کو سفارش کر دے اسامہ نے آگے بڑھا میرے نبی نے کہا اسامہ فی حد من حدود اللہ اسامہ رب کے قانون میں سفارشیں کرتا ہے میرا نبی ناراض ہوا اور امت کو مسئلہ سمجھایا لوگ و لفاطمہ لو بن تا محمد لقتا تو یادہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رکھتے جگر جنتی اور سردار میرا جگر گوشہ پیار پوچھو تو, فاطمہ تو, بزا تو فاطمہ میرے جگر کا کو مسئلہ سمجھانا تھا اس لیے ماں فاطمہ کو مخاطب کر کے کما اللہ کو بل فرض میری بیٹی فاطمہ جو محمد بن محمد محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم بل فرض وہ بھی چوری کرتی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ ایمان سے بتانا پورا بھواں پورا بازار بھی سجا گلیاں سجی ایمان سے بتاؤ لائٹ جو تھی وہ اپنے لیڈر سے چل رہی تھی یا ڈائریکٹ تاریں لگا کر کے بازار سجے تھے ایمان سے بتاؤ قرآن چوری کی سا بیان کرے میرا نبی چوری سے منع منع کرے ہم نے کہا نبی کو رسول اللہ ماننے کا مطلب جو کہا وہ کرنا ہے جس سے روکے اسے باز آنا ہے جو حق واضح ہونے کے بعد نبی کی مخالفت کرے اللہ کو اس کے ایمان کے دعوے کی ضرورت نہیں ہے ایمان سے بتاؤ نبی نے چوری سے روکا ہم نے کس کے نام پہ چوری کیس کے نام پہ چوری کی صرف بات صلی سے سمجھ لینا یار شراب پینا جرم اگر ایک بندہ گھر کے سین میں بیٹھ کے شراب پیے تب بھی گنا اگر بازار کے اندر بیٹھ کے شراب پیے تب بھی گنا اگر شرابی مسجد کے سین میں بیٹھ کے شراب پیے تو سواب اگر شرابی مسجد کے سین میں بیٹھ کے شراب پیئے پیے کے ڈبل گناہ جہاں شراب پینے کا گناہ وہاں مسجد کے تقدس کو پامال کرنے کا بھی گناہ ہے, گناہ گناہ ہے. ایک تو چوری چوری ہے اوپر سے ہے کہ نبی سے نسبت کے نام لے کر کے نبی سے محبت کی آر لے کر کے نبی کی محبت کے نام پہ ہم چوری کریں ایمان سے بتا جرم ڈبل نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی طورات کے اندر بھی ہے والا سخا بالاسواق. کو بل اسب البو المزی کے اندر بھی ہے ولاثاب بل بل لوگوں میرا نبی بازاروں میں شور و شگم واش بازی شور و گوگا میرا نبی پسند نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حشاطاق لوگوں میرا نبی نے کہا بازاروں میں شور و شگم نہ کرو بابلہ شور شرابا نہیں کرنا بازاروں میں ہم نے جو ہے وہ بچوں کو جھنڈے تھما کر کے جھنڈے اور ہم نے ننّے منع مدنی بچوں کو کھڑا کر کے کہیے بچے ہیں نننے ملنے مدنیوں کو پھرا پکڑا کے گلی بازاروں کے اندر نبی کے نام پہ نعرے مروائے کس لیے؟ اس لیے کہ نبی کی محبت کے نام پہ نبی نے میں شور نہیں کرتا نبی کا وسب یہ ہے نبی میں شور نہیں ڈالتا ہم نے کہا. نبی آپ نے روکا ہے اب یہ مدنی پھول آپ کے نام پہ بازاروں میں شور ڈالیں گے اِنَّا لِلہِ وَإِنَّا <رَاجِعُون> اللہ اپنے نبی سے سچی محبت غیر مسلموں کی ناکامی سے اور شیطانی دھوکوں سے محفوظ فرما فقول اور لہٰذا اسکت اللہ علیہ و و